اور ان پر ظلم نہ ہوگا اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنی حصہ کی پاک چیزیں اپن ہی کی زندگ میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلا دیا جائے گا سزا اس کی کہ تم میں میں نہ ہک تکبر کرتے تھے اور سزا اس کی کے حکم ادولی کرتے تھے